اوزو باللہ السمیل العليم من الشيطان الرجیم من حمده ونفه ونفه ومن اظلم ممن اخترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته انہو لا يفلح الظالمون ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے بے زیادہ بے انصاف ہے ممن اخترا کا دبا اس بندے سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اوکد بھی آیا ہی یا اس کی آیات کو اس نے جھٹلایا اِنَّهُ ان لائف القل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 اور یہ سلسلہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے مسلمہ فضا اسود عنسی حنسی تلحراسلی جاری اور ساری سلسلہ ویرد قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا آج اس کے پیروکار اس لیے سچا نبی اور بعض مسیح مسیح موجود اسے قرار دیتے ہیں کہ اسے ایک کلیل تعداد وہ نبی مانتی ہے اور کچھ لوگوں کا اس کو سچا نبی مان لینا کسی بھی چھوٹے نبی کو مرزا کاد یعنی کوئی لگا نہیں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 اب ابھر یہاں پہ مزید واضح کیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹا دعویٰ کر لے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت جھوٹا نہیں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے وہ کل دعا بھی ہی اور جو اللہ تعالی کے سچے نبی کو جتلائے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے انہیں لا لِلَّذِينَ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائت کو جمع کریں گے اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شرا کا جن کے معگود ہونے کا تم دعوی کرتے تھے وہ کدھر ہے مشرق سے سوال کیا جائے گا کن فکنا تم الا انالولہ ما کن نہ مشرقی <مُشْرِكِينَ> پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی کسم جو ہمارا رب ہے ہمارے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 مہرے لگا دے گا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ گواہی دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہ سکیں گے ان در کئی فقادہ بو الا آپ دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بولا ہے بل ماتان اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ بوٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے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 اور ان کے کاموں میں ڈاٹ بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ یا روح اللہ یا مینو بھی اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تمام دلائل کو بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتی اذا کا کا حتی کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یقول اللہ دینا کا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 اقباد کو سننے اور سمجھنے سے یہ کافر ہیں۔ وہمیا ہونا عنہ ویساون عنہ اور یہ ایک دوسرے کو اس سے روکتے ہیں ویناون عنہ اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں وین یہلفون الا انفسہم اور یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں فما یشعرون لیکن یہ کچھ خبر نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے یعنی عام لوگوں کو بھی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 وہ لوسارا <النَّار> اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب یہ دو دخ کے پاس کھڑے دیے جائیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نان وَلَا و لانو کسدی تو کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جتلائیں مِنَ نہین اور مومنوں میں سے ہو جائیں لیکن اس وقت ان کا یہ حسرت کرنا حسرت اور ندامت ان کو کسی کام نہیں آئے گی بل بدالہ قبل بلکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وَلَوْ رُدُّوا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 آخرت کا وہ مکمل طور پر انکار کرنے والے ولاؤ طرح <رَبِّهِم> اور کاش کہ آپ ان کو دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کالا شہادہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ سچ نہیں ہے حق نہیں ہے کالو بلا و وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے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 جتنے مرضی اعتراف کرتے رہیں جتنی مرضی معذرتیں کرتے رہیں نہ ان کی معذرت ان کو فائدہ دے گی نہ ان کا اعتراف ان کو فائدہ دے گا اللہ سب آنا ہوا تھا آلہ نے تو اس سے بہت تھوڑا سا کام دنیا میں ان سے طلب کیا تھا ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ سرک نہ کریں بس یہ کام کرنے کو زندگی ہے اور وہ تھوڑا سا کام انہوں نے نہیں کیا آخرت میں یہ پھر ایمان بھی لے آئیں گے آفرت پر اطراف بھی کریں گے اپنی غلطیوں کا اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم سے بند پڑتا ہے سارا لے لو ہمیں چھوڑ دو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی فلوق الحداب ابھی میں تم تو جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے اب عذاب کو چکو